مدد سے فائدہ بھی ہوتا ہے بزرگوں کی مدد سے میں اپنا ایک واقعہ سنا صحملہ طارف کی بات حضرت رائے پتی رحمت اللہ علیہ حضرت یہاں ہمارے ایک دوست تھے اللہ مسرت فرمائے حاجی ملائش ہمارے اکاغر کے ساتھ تعلق تھا وہ لائے ہوئی اپنے گھر پر رکھا وہ رہتے تین دنوں میں یہ کیا کہتے ہیں جہاں پورے کے علاقے تو ایک دن انہوں نے دعوت مجھے بھی بلا لیا گیا ہاتھ فرماد تو میں نے از کیا کھانا ہوا میں نے اس کیا حضرت تھوڑا بہت کچھ پڑھا عمل کی توفیق نہیں ہوتی امن کی توفیق نہیں ہوتی کیا شاید امن کی توفیق تو ان دنوں میں ہم بھی صاحب زیادہ تھے لیکن چھوٹی عمر اتنی بڑی نہیں تھی تم سے خطاب سنوایا زادے آز اللہ کی صحبت عمل والوں کی صحبت اختیار کرو اللہ عمل کی توفیق عمل والوں کی صحبت اختیار کرو اللہ تو عمل کی توفیق آمد. بات آئی گئی ہو اس کے بعد کاوا پھر مجھے خطاب سن شاہزادے دیکھو تمام اور کعوہ نہیں پیرا پیرا کی یہ صحبت کا خربات آگے پیچھے ہوئی پھر پان آیا تو پان اٹھایا پھر مجھے آواز شاہزادے دیکھو پان نہیں کھاتا سوبت ہی ہوتی تو جیسے وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو کربوزہ دیکھ کر رنگ پکڑتا اور اللہ کی نگاہ میں کوئی ہوتا کچھ ہوتا وہ پتہ نہیں کیا ہوتا یہ تو اللہ نہیں کیا ہوتا ہے جس سے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھوں میں پاس اوپال کے طور پر کہا کروں مرغی کینڈے ہوتے ہیں روزانہ کھاتے ہوں کہ آپ وہ مرغی کینڈے مرغی کے نیچے رکھے رہتے ہیں کچھ دن اکیس دن یا سترہ دن یا کتنے دن اس موری انڈوں پر سب بیٹھتی اور چھاتی کیونی تپش دیتی اب اس تپش کے دوران میں کوئی انڈ... انڈا ادھر ادھر ہو جائے تو گندا ہو جاتا ہے اور جو سرفی کی... چھاتی کے نیچے رہ جائیں اکیس دن کے بعد انیس دن کے بعد جتنا بھی برفا ہوتا ہے اندر سے ہی پھاڑتے ہیں اور چوچو کرتے ہوئے بچے آ کر انہیں دانا چوبنا شروع کر دیتے تو اگر اللہ نے مرغی کی چھاتی وہ جان انڈوں میں جان ڈالنے کی طاقت رکھی ہے تو ان اللہ کے بندوں میں جن کے سینے کے اندر اللہی کرنٹ ہے جن کے اندر خدا بند خدوس کا وہ صرف کام کر رہی ہے جس کو صرف پہ ہدایت کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے مقصد بنایا اپنی ہدایت اگر وہ اللہ کے بندے اپنے اس اندر کی لائٹ کو کسی پہ ڈال دوں اسے دے دوں تو کیا باقی ہر ایک کا اپنا اپنا ذر ہوتا ہے فائش ہاکی ہے بندے دل, دل وہ چاہیے جو کچھ لے سکے ضبط کے مطابق ملتا ہے مجھے اگر کوئی چاہے کہ اتنا برابر مل جائے تو حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ وہ قصہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ حضرت کے کچھ مہمان تھے تو حضرت نے کھانا منگایا تو بٹھیارا کھانا لے آیا تو بہت اچھا لایا حضرت بہت خوش ہو گئے تو پوچھے اسے بلایا اور کہا مانگ کیا مانت، مانت. کہنے لگا کہ مجھے اپنے جیسا کر مجھے اپنے جیسا کر حضرت نے کہا نہیں میں تو یہی چاہتے کہتے ہیں حضرت میں تین دن اپنے پاس رکھا چھل تک پیدل اور وہ لیکن اس کے بعد طاقت نہیں تھی دل پھٹ گیا اور چلتا ہمارے عزت خانی رحمت اللہ علیہ کے فلفا نے حضرت مولانا محمد عیشا صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمد عیشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں دیکھا تو نہیں لیکن ہمارے اب سید سلیمان نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کہ چار دھار عمل ہر چیز میں اپنے شیخ کا نمونہ ہو گئے تھے یہاں کے آخری وقت میں چہرہ بھی شیخ کا چلا اس لیے ساتھی روایت ایسے بڑا مستند ساتھ چہرہ تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ میرے دوستوں مجھے کسی نے کہا نا کہ لیے بیٹھے جدے بیٹا لیے بیٹھے اپنی آستینوں اس دور کے فتح میں بڑا ایک فتنا یہ ہے کہ آز اللہ کی اولا قدر نہیں رہی اور دوسری بات یہ ان کے شیک استفادے کا دو شوق پاکی ہے کہ ان سے بھی کچھ حاصل کیا جا سکتا تعلیم کے بارے میں تو انسان پھر بھی کسی عالم کے پاس چلا جاتا ہے کتاب پڑھ لیتا ہے کتابیں بہت ختم کر لیتا ہے لیکن وہ روح الفاظ جو جو کتاب کو بھی تمہارے اندر استاذ ہے وہ چیز انسان نہیں ہے میرے دوستو زندگی ہو گئی تھی زندگی آنی جانی اور جانے سے پہلے ایک چیز دینی ہے اور وہ چیز کیا ہے جو ساتھ جائے گی اور وہ ایمان جائے گا اور ایمان کا محل جو ہے وہ دل ہے ایمان کا محل جو ہے وہ دل ہے دل بن گیا تو انسان بن گیا وہ دل نہ بنا تو کچھ نہیں تو یہ دل جیسے میں نے پہلے ارد کیا پڑھنے سے نیلے پڑھنے سے نہیں پڑھنے, پڑھنے کی میں مخالفت نہیں کرتی کتابیں بھی ضروری ان کا پڑھنا بھی ضروری علم بھی ضروری علماء بھی, علم بھی ضروری لیکن علماء کے اندر یہ وہ عالم جو کہ علم پر عمل کرنے والا ہے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح کہتے ہیں نا حدیث میں آتا ہے کہ علماء رفت اللہ علماء جو ہیں عالم جو ہیں یہ بارش ہے نبی کی تو بارش جو ہوتا ہے باپ کی میراش کا بارش صرف اس کی ایک ٹریٹ میں بھی تو نہیں ہوگا باپ جتنی پوری میراش چھوڑ کر جائے گا اس کے ہر شعبے میں وہ جو ہے بارش ہوگا تو نبی امرت سکھوں کے فلاح سے نبول جو تلاوت کی تاب. یہ بھی ضروری یہ ذکی ہیں یعنی تشکیہ کرنا بات کرنا یہ بھی ضروری تعلیم کتاب و حکمت یہ بھی ضروری یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میراث نبوت ہے تو میراث نبوت کا اگر ایک حصہ چھوڑ پہ ہو تو گویا تم صحیح وارث نہیں وارثان کامل وہی ہیں جو نبی کی جملہ میراث کے اور ان کے شرائط نبوت کی کہ ہر حصے اور جز کے بارے اور اور کہا جاتا ہے صحیح ہے حق ہے کہ اس اموت میں ہدایت کا کام انہی لوگوں سے عام اور تام ہوا جو کہ ندی ان کے علوم شاعری اور باطنی کے جانے جو صرف زائری علوم پر اتفاع نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے اندر ان کے قلوب جو تھے وہ نبی انور صد اللہ علیہ وسلم کے سینے کے انوار سے روشن تھے بہرحال میں اس اتنا کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے دوستوں زندگی ہے اور تھوڑی آج بے کے کل نہ چھوٹے کا پڑ رہا نہ بڑے کا پڑ عمر بتائی نہیں گئی اور جس میں بھی اللہ کی بے شمار حکمتیں ہیں جس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان پر اگر یہ کھول دیا جاتا کہ موت فلاں تاریخ کو آئے گی اگر لمبی عمر <سؤال> ہے تو پہلے تو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 مولانا نے لکھا ایسا حکیم آ جو کہ صحیح حکیم تھا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہوں تنہائی میں لیا اسے چھ سے کہا کہ جان کی امان چاہوں تو میں آپ کا مرض سمجھیا ہوں اور بالکل آسان علاج اٹالیس دن میں بھی ہو سکتا ہے لیکن میں تمہائی میں بتانا چاہوں گا اور پھر یہ کہ آپ میری جان برشی کریں گے مجھے اس کی سزا دینی چاہیے اس نے کہا جان برشی بھی ہے جو چاہتا ہے کہ بتا اس نے آہستگی سے ان کے کان میں کہا کہ میرے ان کے مطابق میرا پختہ یقین ہے کہ چالیسویں دن آپ کی, کی موت واقع ہو جائے گی چالیسویں دن آپ کی موت واقع ہو جائے گی آپ مت جاؤ پیسوں چٹ پٹایا پھر کہا کہ چلو دیکھتا ہوں چالیس دن لیکن وہ اندر جو لگ گیا نا گھر کا کہ اب جا رہا ہوں کہ تب جا رہا ہوں اس نے گوشت کو ایسے پگھلانا شروع کر دیا جیسے موم آگ پر ہے ابھی چالیس دن پورے ہوئے نہیں تھے کہ نہیں آپ نے شدہ پی اب چالیس دن, دن ہوا تو یہ مرا نہیں شروع صغیر بجوائے بجوائے تو دن کے شد خبیر آدمی بھجوایا کہ اس بالم کو بلا کر لاؤ اس نے کہا حضرت میں نے تو آپ سے جان کی پہلے ایمان سے آئی تھا. اور تو علاج مجھے کوئی معلوم نہیں تھا یہ لائق تھا کہ آپ کو غم لگ جائے اگر غم لگ جائے تو آپ کا یہ جو مٹاپا ہے ختم ہو جائے گا آپ کو کوئی غم نہیں تو اللہ نے آپ کو دم لگ اسی طور جس بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو غم یا تو غم دنیا ہے اور یہ غم دنیا جو ہے ابش ایسی چیز کے لیے غم کھانا جو کہ رہنے والی نہیں آج چھٹی کہ کل چھٹی اور فائدہ جو اس کا کیا ماں اکلا ماں لبس آپ جو کھایا وہ فنا ہو گیا جو پینا وہ پھٹ پٹ آ گیا ختم ہو گیا پرانا ہو گیا یہ تو ایسی دنیا ہے جو کہ تمام چیزیں ہیں جیسے کہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ بہلول دانہ جو تھا بادشاہ کے محل میں چلا گیا خلیفہ کے اور کبھی ایک چیز کو جا کر دیکھتا ہے کہ اردو کو دیکھتا تو کبھی ایک دار جا پھر کسی نے پکڑا بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ دیوانہ آ گیا کبھی تو اس نے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ آیا ہوں رہنے آتا, کے لیے آیا ہوں تو اس نے رہنے کے لیے آیا تو بادشاہ کا محل ہے کون کہتے کو دیوانہ کیا سی باتیں تو سرائے میں نے سرائے کہ اس محل میں پہلے کون تھا کہ میرا باپ تو اس سے پہلے کون تھا کہ میرا دادا کہ وہ کہاں ہے تو گئے تو چلے گئے تو بھی چلا جا اسے سہرا میں سرایا آج ایک آتا ہے کل دوسرا آتا ہے. تو دنیا تو آتی جاتی دنیا گول مولانا جیسا ہمیں کے ایک پھٹ کھلا یعنی ایک پھٹ کھلا تو دوسرا بندہ آنے جانے کی حیات دو روزہ کا کیا ہے شوگرم سفر کا بھی کیا ہے جیسے پیسے سفر <coughs> کر جیسے بھی ہوتی ہے قدرتی اصل غم کس چیز کا ہے آسل وہاں کیا پیشہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے حضور پاک سر کو کیا منہ دکھائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حالت میں ملاقات بس اگر آخرت کا غم پیدا ہو جائے تو یہاں کے سب غم مٹ جائیں اور آخر وقت سمجھتے اس کے لیے بزرگ ہیں بس اتنی وقت میں نے ایک دفعہ حضرت شیخ نو اللہ عمر قدو حضر سے لائے ہوئے تھے تفریح وقت تھوڑا لیا تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت بچائیے یا طریقہ بتائیے فرمایا پیار ہے مجھے تو دو چیزوں سے ملا ایک سے آفرت اور درو شریف کی طرف ایک سے آفرت اور درو شریف کی فکر آخرت سے یا میں آپ اپنی تو رہا ہوں گے فکر آخرت سے اعمال کے سنوارنے کی فکر پیدا ہوتی ہے اور ضرور شریف سے میں کہا کروں کہ اگر کوئی شخص ضرور شریف پڑھے اور پہلے مجھ سے اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے تو ہانش نہیں ہوگی تو ہانش نہیں ہوگی آتا نا نہیں جو درود ایک دفعہ پڑھتا ہے اللہ اس صدر سے احمد ناد فرماتے درود پڑھو پڑو رحمت اللہ کی ناد ہوگی تو جو کسرت سے درود پڑھے گا اس کسب سے اللہ تعالی کی رحمت نادد ہوگی تو اس لیے کسبت دروت جیسے کہ کہنے والے نے کہا کہ دلوں کی, دلوں کی صفائی چاہتے ہو تو ضرورت کو کسرت سے پڑھو یہ یہ ایسی دوائی ہے جو دلوں کو صاف کر ہے اے نام ہے تو دلہارا دوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ دلوں کی شفا میں دروت کی کسرت انسان کو بنا دے. و جیسے شادی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے اشغال میں اپنے عورت میں کتنا حصہ رکھو آپ نے فرمایا تہائی آپ نے فرمایا زیادہ کر سکتا ہوں دو تہائی کہ پھر سب کا سب کا دروپ میں اللہ کا تو ذکر ہے یا نہیں پہلے اللہ ہی کا نام ہے اور روز پاکستوں کی داد بھی آ جاتی رحمتیں بھی متوجہ ہو جاتی تو دروت کی کسرت جو ہے انسان کو بنانے والی سے. تو جس قدر ہو سکے اللہ ہمیں کہ ضرور شریف کی کس ہمارے ادھر گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے نا دروت کی عقل تعداد جو کسرت کی ہے وہ تین سو کی کم از کم تین سو مرتبہ دن میں درد پن یا کل تعداد ہے کب سے پہلے یعنی کوئی کہہ میں کب سے ضرور پڑتا تو سمر ہم اتنا چاہیے کہ تین سو دفاع دن میں پڑھتا اللہ ہمیں بھی تو ٹھیک تو بہ بات کی کہہ رہا ہوں خدا کرے کوئی کام کی بات بھی ہو جائے تو حاصل ساری بات کہیے کہ انسان اس دنیا میں آیا اور جانے کے لیے آیا اس دنیا میں آیا تو جانے کے لیے آیا اور جانے سے پہلے اس نے وہاں کا سرمایہ کرتا تھا مودی جی نے کہا نا کہ, کہ اے عمر باہر توں نے جانا تو یوں بھی ہے یوں بھی ایسی حالت میں گزار کہ ہر منزل سے تیرا خیر متبو کہ اے عمر باہر جانا تو کیوں نے یوں بھی ہے ایسے بھی جائے گی ویسے لیکن وہاں ہر قدم پر تیرا خیال تھا وہ آج ہی ہوں گھر میں آج کل بات کر رہا تھا آگے ایک صاحبی انور سب نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو روز زیادہ اور پنکھوں کم ایک صحابی نے یہ سنا تو قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنا مقام جنت میں نہیں دیکھوں گا ہنسوں گا لوگ لوگوں کی آنکھوں نے ان کے چہرے پر پھر ہنسی کو نہیں دیکھتا اور تیرو تر حضرت عثمان کا زمانہ آیا اس میں ان کی موت ہوئی اب موت کے بعد انہیں تفتے پر ڈالا گیا کے اب نہلاتے ہوئے ایک دم کھلا کر دوبارہ جندہ ہوگیا کیا کیا پھر تھوڑی بات بعد وہی موت تو ایک صحابی جو اس منس میں مقیم بیٹھے ہوئے جس نے کہ یہ بات ہوئی انہوں نے کہا اللہ کے بندے قسم اللہ نے سچ کر دکھائی اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں با شا اکبر مشہور با دو اکسماں بندہ ہلا بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پریشان حال پریشان با کسی گھر پر جائیں تو دروازہ میں کھونے کے لیے کون دیوانہ آ گیا دو اکسم اگر اللہ کا قسم کھا بیٹھے تو اللہ کی قسم کھا پو تو اللہ نے اپنے بندے کی قسم کو پورا کر دیا اس نے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیا یہاں تو اب یہ کر رہا تھا کہ اگر انسان کچھ ہو جائے تو اپنے ٹھکانے کو بھی دیکھا ہمارے اصلاؤدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ان کے واقعات میں اپنے چھداط میں لکھا ہے ان کے سوانے لکھنے والے ہیں اور آخری موت کے وقت حافظ بھی تھے جنگ میں بھی نویت یہ ہوتی تھی کہ اصلاح الدین ایوبی جو تھے وہ دوسرے ہاتھ میں ڈھال نہیں لیتے تھے دونوں ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور بس تھکڑیوں کی اور جب تھک جاتے جب نشاد ان کے ساتھ ہوتے تھے ان سے کہتے کہ پڑھ کوئی پرانا ہے اب جب ان شاء اللہ نے وہ کام لے لیا شادیا وغیرہ یہ جو تھے اس والے کیا سکتے ہیں سلیمی سلیبی سلیبیوں کو شکست دے دی اور وہ ان کو نکال باہر کیا اس کے بعد اللہ تعالی نے کام لے لیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بیمار ہو بخار فرق تو بخار کی حالت میں جب آخری وقت آیا تو انہیں سے کہا کہ قرآن پر قرآن فرق سے تھے ہوشی میں تھے کبھی تو انہوں نے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے دو تین مقام پر کہا ایک جس کہتے ہیں کہ جس وقت سورہ ہشو کی آخری آیاتم پہنچا تو ایک دفعہ آنکھیں کھولی اور پھر بند کر پھر پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک جس وقت میں اس مقام پر پہنچا اے تو حل نفسل مدیہ رب وادی فتخلی عبادی خس کھلی جن تو یہاں آنکھیں کھولی ہنستی اور پھر آنکھیں ہمیشہ کیشانے مرد مومن مین باپ گویا نشانے مرد موہ مین باپ گویا جو مرگ آیا تبت سم بر لگے موت آئے پس دے گیا سکر نے کہا کہ یاد داری کہ وہ وقت پہ سادن نے تو ہم بلند اور یاد ہے تجھے تو پیدا ہو رہا تھا تو سب ہنستے کیوں دیکھو کھانا کیا کھانا بیدا پیدا ہی ہو رہی ہیں بلو کے چہرے میں اور چنا زی کے کہ سے مت بنے تو ہم اکیلیاں ایسی زندگی گزار کے مرتے ہوئے سب رو رہے ہوں اور تم ہنستا ہو جاس لگے حضرت ہمارے علامہ بنونی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اسی رات دیکھا دوسری رات تو فرما رہے ہیں جیسے کوئی دلاتے دیکھ وقت کرتا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا میرے جانے کا وقت تو مومن کے لیے تو موت جو ہے الموت الموتھ یوسل الحجیب یوسل الحجیب ادھر دوست کو دوست سے ملاتے اور دیکھو جو طلبا ہوتے نا امتحانوں کے دینے والے اور جو اچھے جنہیں خوب کام کیا ہوتا ہے وہ سب سے امتحان آئے گا سر نمبر دیں گے یہ ہوگا اور مجھے بھی کہنا جنہوں نے کچھ کیا نہیں ہوتا وہ جان چھپاتے تھے کیا ہوگا پھر تو اصل میں تیاری ہے موت اور زندگی جو ہے اسی تیاری کے لیے دی موت ایک زندگی کا وقفہ یعنی آگے بڑھیں گے کم زندگی تو وہیں کی ہے یہ شروع ہوگی تو ختم نہیں ہوگی ادھر چین والی آرام آخرت کی زندگی زندگی کیا کھیل ہے آوام آخرت ہی کی زندگی جو ہے وہ زندگی دنیا کی زندگی جو ہے تو آتی جاتی چیز ہے ابھی آئے ابھی چل پہ پہلا قدم ہے بچے ہیں بس ہنسنے کھیلنے کودنے کھیل کود میں قدر کیا جوانی آئی تو بس بسانے کے پرانے کردیم نے تینوں بار کا اشارہ کیا ہے حدید ان نمبر حیات دنیا